الحمد للہ الحمد للہ کسی بھی فن کی تاریخ کا جاننا کیوں ضروری ہے موزوں کا جاننا کیوں ضروری ہے غفظ وقت کا جاننا کیوں ضروری ہے اس کا حکم اس کے کا جاننا کیوں ضروری ہے ان باتوں کی معلومات کے بعد حدیث کا موضوع سے مکمل حالات اور سمیت اس کے کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے صفا کے اندر آپ کا مقام کیا ہے اس کے بعد اب ہم چلے ہیں اس بات کی طرف کہ آپ کی جو کتاب ہے شرمانی شرح معنی آثار المعی یہ کیا کتاب ہے کتاب کا تعارف کتاب کا تعارف شرمانی معنی آثار کا آج ہم اس پر بات کریں گے یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں انتہائی ضروری ہیں سمجھنے کے لیے بعض دفعہ طلباء والے بات یہ سمجھتے ہیں کہ مصنف کے حالات یا مولک کے جو حالات ہوتے ہیں یا فن سے متعلقہ جو ابتدائی مباحث اور ابتدائی باتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی پوری کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتے ہیں آپ کو انہی باتوں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے یہ کتاب کس درجے کی ہے اس کتاب کے مولک کس درجے کی ہے اس کتاب کا طرز و انداز کیا ہے جس نے کو نہیں سمجھا اس کو کتاب سمجھ میں نہیں آتے ہیں بھلے وہ چکر کیوں نہ مارتا پھرے پھر روزانہ کے سبق میں ہم دوبارہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ علامہ صحابی کا اسلوب کیا ہے وہ کتاب میں کون سا اسلوب اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں جیسے کہ آپ نے ہدایہ کے اندر پڑھا ہوگا پھر ہدایات کا ایک اپنا اسلوب ہے اور ان کا اپنا انداز ہے کہ وہ کس طریقے سے جان رکھا رہی کفایت المنتری یا ہدایت المتری کے جو متن ہیں ان کی کیسے تشریح کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں جی ماہ الرحم اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں جن کا تصاویر آپ کے سامنے آ چکا ہے آپ کی جتنی بھی تصنیفات و تعریفات ہیں ان میں سے جو شہرت اور مقبولیت ملی ہے وہ سب سے زیادہ شرمانی آئی آثار جو آپ کے دس کتاب ہے اس کو ملی ہے جتنی شہرت اس کتاب کو ملی ہے وہ کسی دوسری تصنیف کو حاصل نہیں ہو سکے یہ کتاب جو شرمانی آثار ہے سمے حدیث کی ایک کتاب ہے اور فن حدیث کے ساتھ ساتھ یہ فقا احناف کا سرمایہ ہے اور احناف کو اس پر فخر ہے مجموعی اعتبار اس کے نے صرف حدیث کو بیان نہیں کیا بلکہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ اور رجال رجال کے ایک نہیں بلکہ متاثر علوم کو بہت ہی حسن انداز میں اس میں جمع کیا گیا ہے جان پر بحث ہوتی ہے کے لاتے ہیں اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ علامہ رحم اللہ ایک فخری گزرے میں اور محدود بھی علامہ امیر افسانی رحم اللہ شرح معلوم آثار کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر صرف, صرف میں نہیں بلکہ کسی بھی مقصد فکر میں نہیں ملتی وہ فرماتے ہیں ہر ترالی سارے مذہبی ہمارے مسلب کو چھوڑے کیسے کسی بھی مسلط کی کوئی ایسی کتاب اور ایسی نمیل پیش کرے جس میں کسی فقیر نے اس پر ایسا کام کیا تو یہ کتاب اگر سے بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک حدیث کا مجموعہ ہے لیکن اس کتاب کا کا اور کے اس میں جمع کیا ہے علامہ تحابی رحم اللہ نے جہاں احادیث کو جمع کیا ہے ایک تو مقصد یہ تھا کہ احادیث کو جمع کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ فقہ حنفی کی ترائی یہ بتلانا مقصود تھا کہ کہنفی کا کوئی بھی مسئلہ احادیث کے خلاف نہیں تو جہاں آپ کا مقصد احادیث کو جمع کرنا تھا مختلف احادیث کو وہاں پر آپ کا یہ بھی مقصد تھا کی کی سمجھے نہیں تاریخ آپ نے یہ کتاب کیوں وجہ لہ بنی آپ کی اس کتاب کو لکھنے کی علامہ تحابی رحم اللہ کی جو یہ کتاب مشرمان کا تھا اس کے وجود میں آنے سے پہلے پہلے اور اس مجموعے کو تیار کرنے سے پہلے پہلے بھی دنیا کے اندر سات بڑے مجموعے مد مشہور تھے جن میں ایک تو محت مہ مالک رحم اللہ محت مہ مالک اور اس کے علاوہ چھ اور مستحد مجھے جیسے کہ بخاری شریف نمبر دو مسلم شریف نمبر تین سرمزی شریف نمبر چار سنن نسائی نمبر پانچ سنمبا نمبر چھ سنن ابن ماجہ چھ تو یہ صحیح البخاری صحیح المسلم سنان سرملی سننے ابو داود سننے اور سنان چھ یہ مجموعے تھے اور ایک موتا مالک یہ سات مجموعے آپ کی کتاب سے پہلے دنیا کے اندر لائف تھے اور مرتب ہو کے تھے باقاعدہ اب خوریت ایسا ہوتا ہے کہ اتنے مستحد مجموعے تیار ہو جانے کے بعد مام صحابی رحم اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے نیا مجموعہ خالی تیار کرنے کی تو خود امانت حاضر والے سے کہتے ہیں کہ میرے کچھ پہلے علم دوستوں نے مجھ سے کا تذکرہ کیا کہ میں ایسی احادیث جمع کروں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہوں وہ وہ والی احادیث کے جو احکام کے بارے میں وہ والی احادیث جمع کروں جن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کے بارے میں ہوں اور جن کے متعلق کے متعلق کیونکہ متحرف ہو جاتی ہیں یہ ہوتی نے ایک موقع پر کچھ فرمایا اور پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حساب فرما دیا تو کبھی تو بالکل حقیقتاً باہمی متحرف ہوتی ہیں اور کبھی جاتا ہے تو اس میں کا یہ کہنا ہیں ان کا یہ خیال کرنا کہ یہ حدیث جو احکام یا حادیث ہیں باہم متعارف ہیں تو اگر سے ان کا یہ خیال کرنا محاذ بنیاد تھا اور صرف ناطے پر منصوبہ ہونے کی بنیاد پر تھا لیکن علامہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے عزیزوں نے یہ کہا کہ میں یہ کام کروں اس طرح کی حدیث کو جمع کروں جو اللہ علیہ وسلم سے احکام کے حوالے سے مرمی ہوں اور پھر اس میں مختلف طریقوں سے مختلف ناصف اور और کیا ہمارے اور اسی طریقے سے میں اس کے اندر ایک ایسی ترکیب قائم کروں ترکیب نہ ہو چنا کہ اور فکر کے بعد میں نے اپنا قلم اٹھایا اور میں نے کم افواج اس پر تیار کیے ہم اللہ فرماتے ہیں کہ میں, میں نے کچھ افواج اس نجر کیے جس میں میں نے احکام احدیث کو جمع کیا اور جس میں کہتے ہیں کہ میں نے ناچے اور منسوخ روایتیں کو جمع کیا ایسی روایتوں کو جمع کیا ناطے اور منسوخ پر مشتمل تھی جو کہ باپ سے تعلق رکھی تھی اگر کتاب و ہے تو کتاب و کے حوالے سے کتاب و ہے تو کتاب و کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے ساتھ ساتھ علماء کی تعویلات اور ان کے اقتدارات کو بھی جمع کیا علماء کی تعویلات اور اور پھر علماء کا جو آپس میں اختلاف تھا تو ان کے جو تقابل میں مقابلے میں جو ان کے آپس میں دلائل تھے ان دلائل کو بھی ذکر کیا اور دلائل کو ذکر کرنے کے بعد جن علماء کی رائے مجھے اتفاق تھا بھی فرماتے ہیں جن علماء کی رائے سے مجھے اتفاق تھا تو میں نے ان کی رائے کو ترجیح دی اور تقریب دی کس بنیاد پر کتاب اللہ سنت رسول اجماع اور صحابہ اور طابئن کے متوازر اخوار کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت رسول کے ذریعے سے اجماع احمد کے ذریعے سے صحابہ اور قابئن کے اخبار کے ذریعے سے میں نے حجت پیش کر کے اس رائے کو تقوی دیئے جو میرے نزدیک کیا تھی کی ٹھیک بنی ہے تو میں اس کو کس طریقے سے تقوی دی ہے اس رائے کو ملا ہیں کہ ابتدار میں نے سنگ باب لکھے اس طرح کے جس سے میں نے احکام احادیث کو جمع کیا اور پھر اس میں پر منصور دونوں واحدوں کو ذکر کیا نہیں نہیں کہیںف ناطے سے دوسری طرف منصور کی اور حکم لگا دیا کہ یہ ناصف یہ ختم ہو چکے اور کتاب جی؟ کا نام کیا رکھا آپ نام رکھنا سچمیا نام دے آپ مام بہادر احمد نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے شرح معانی خاصا شرح مہانی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے شرحا مہانی خاصا شرح معانی آتا آپ کی جو یہ کتاب کا نام ہے اس میں آثار سے مراد ہے نبویہ اور اقوال صحابہ آثار سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال صحابہ مراد تو آثار کے معانی کی تشریح یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار آپ کی, کی احادیث ہیں صحابہ کا جو اقوال ان کے معانی کیا ہے ان کی تشریح اور ان کی وضاحت شرانی آثار یہ آپ کتاب کا نام رکھا ہے ٹھیک ہے حدیث اور آثار کا معانی میں جو فی نقشے حقیقت یا بظاہر جو سہارس آ رہا تھا نام تحادر نے معانی اور مطالب کی وضاحت کر کے اس تحرف کو دور کیا ہے تو کتاب کا اصل نام کیا ہے شرح معنی آثار اس کو مختصر تحاوی کے نام نہیں کہہ دیتے ہیں کتاب تحاوی رحم اللہ کی کتاب اور کبھی اس صرف و صرف کہہ دیتے ہیں اور صرف شریح جی شریف. تو یہ کیا ہے کتاب کا نام آپ نے طریقہ کار اور اسلوب کیا اختیار کی ہے اپنی کتاب میں اسلوب جو احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور جن کتابوں میں حادثی کو جمع کیا گیا ہے بالکل مختلف, مختلف اور منفرد ہے اور بہت کمال کا انداز ہے آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے امام صحابی الحم اللہ ایک حدیث لاتے ہیں ٹھیک ہے اور اور کبھی اسی حدیث سے مختلف بیان کرتے ہیں یعنی ایک صنعت سے یہ ہے پھر دوسری صنعت سے پھر تیسری صنعت سے انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے صحیح یہ صنعت مختلف صنعت سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام تحاویر یہ بتاتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ مستمل کیا ہے بعض لوگوں نے یعنی بعض احمد نے اس حدیث سے یہ والا مسئلہ مستمل کیا ہے اور اس مسئلے کا استعمال کیا ہے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ احناب کا اس میں اختلاف ہے کہتے ہیں احناب میں اختلاف ہے اس کے بعد اور پھر کہتے ہیں کہ احناب کی دلیل یہ والی حدیث ہے پھر ایک اور حدیب ذکر کرتے ہیں تو پہلے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے سلام بنا یعنی بعض لوگوں نے یہ مسئلہ مستمبل کیا ہے جبکہ احمد اناس سے اختلاف کرتے ہیں اور پھر احمد اناس کی دلیل ذکر کرتے ہیں اور وہ ایک اور حدیث ہوتی ہے اس کو بھی مختلف شروع سے بیان کرتے ہیں اب جب پہلے بھی حدیث بیان کر گی اس کے بھی مستمبل کا بتا دیا پھر ایک دوسری حدیث بیان کی اس کے بارے میں بھی بتا دیا اب کیا کرتے ہیں آخر میں پھر آخر میں درائل ذکر کرتے ہیں اور دلائی میں ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی ایک حدیث کو ایک گول مول کر کے نہیں دلائی کی دنیا پر پھر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے حدیث پیش کرتے ہیں اور مخالف کی جو حدیث تھی دونوں نے مسئلہ مطلب مکمل مطلب کیا اس کی وضاحت کرتے ہیں یا تو دونوں خدیجوں کا الگ الگ محمل بیان کرتے ہیں کہ پہلے والی حدیث کا محمل اور ہے اس کا مطلب اور ہے وہ کسی اور قمرے مطلب کے بیان کے ہے پہلے والی حدیث کا محمل یہ ہے اور کبھی ناطف اور منسوخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث منسوخ ہے یہ حدیث کیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو جہاں پر احادیث سے پھر اپنے نزدیک جو راج مسلک ہوتا ہے اس کو جہاں پر احادیث سے تازہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اقلیت رائے بھی ذکر کرتے ہیں صرف احادیث پر اتفاق نہیں کرتے تو راجے مسلک کی تعریف صرفیت سے بھی نہیں بلکہ یہ معاملہ حاضر کا آپ دیکھیں گے پہلے بہت پیارا اور بہت ہی آسان سمجھنا ہے پہلے احادیت کا ذکر کرتے ہیں اس کو مختلف پھر اس کے بعد فن کے خلاف بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی جرائب کرتے ہیں کئی طریقہ حدیث مختلف سوروپی ایک نہیں سوچتے وہ کئی طریقہ حدیث مختلف کی بنیاد پر بن جاتی ہیں اور پھر دونوں طرف حدیث کو بیان کرنے کے بعد پھر ایک فیصلہ اللہ اور ساری کا سارا مطلب بالکل سامنے آ جاتا ہے انتہائی من پڑے اور بہت ہے انداز سب سے پسندیدہ کتاب جی مجھے اہلاب کے نزدیک جب کہ اہداف نے اس کو وہ مقام دیا نہیں ہے جو دینا چاہیے تھا یہ ہمیشہ سے یہ شکوہ میرا بھی رہا ہے اور میرے جن اساتذہ سے پڑا ہے اور جن کا بھی سنا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ اہم آپ نے اس کتاب کے, کے ساتھ جہازی کی جی وہ مقام نہیں دیا وہ مرتبہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا انشاءاللہ اللہ بات کریں گے کہ ہم اپنی سرد آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے حادث کس سے پڑھی جی خصوصیات آپ کی کیا خصوصیات آپ نے آ, اس میں خواب کون سا طریقہ اختیار کیا ہے سب سے پہلی بات یہ نمبر ایک دو تین باتیں اس پاس بھی کم یا کم یاد بات امام کا تحابی رحم اللہ بعض ایسی احادیث لائے ہیں جو دیگر کتابوں میں نہیں ملتی ہیں امام کا تحابی رحم اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بعض ایسی روایتیں جو دیگر کتابوں میں نہیں ملتی نمبر دو احادیث صحابہ اور تابعین کے آثار کے علاوہ ایک اس کتاب میں احادیث کا تجربہ ہے یعنی خود احادیث پھر صحابہ کام کے آثار تابعین کے آثار اس کے ساتھ ساتھ جو آئین مشحین گزرے ہیں ان کے جو اقوال اور ان کی جو ہیں ان کو بھی ان کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کتاب میں جمع ہے جہاں پر ایک کتاب میں اخبار طریقے سے اخبار صاحب اور ان کے لیے بہت بڑا نے جمع کیا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو طریقہ چار کیا کتاب کو ترمیم دینے کا ترقی اور ترمیم کا یہ جو احادیت کی کتابیں ان کے جو مجموعے ہیں ان سے بالکل مختلف ہے دیگر مجموعے سے مطلب آپ دیکھیں گے کئی ساری کتابوں کو کتاب المان بخاری شریف سے لیکن امام حاضر رحم اللہ نے اپنی کتاب کی جو ترکیب ہے ترکیب یہ کیا ہے دوسری احادیث کے مجموعے سے بالکل مختلف ہے اور اس کو فرقہ کی ترقی اور فقہ کا اس کو لے کر کیا جاتا ہے کتاب الطحا پھر کتاب الحاف اس طریقے سے بالکل اسی انداز با سے اپنی کتاب کو کیا کیا ہے ترکیب کیا ہے سب سے پہلے یہی یعنی کتاب الطحت کو لائیے جو ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے مزے ہیں آپ کے ٹھیک ہے نا اور ہمارے نصاب کہاں سے شروع ہو سکے کتاب سے کتاب کا جی ایک بات میں یاد رکھیے گا اللہ, اللہ نے حضر اللہ نے شرحانی یہ جو کتاب ہے درجہ بندی نے اس کو ابن ماجہ اور جامع مزید جس جامعہ مزید پر ترجیح دی ہے اللہ نے حضر محبت آسار کو شرم نے مجا اور جامع مزید ترجیح دی ہے مجھ سے بڑھ کر ترجیح میں بری کتاب ہے ٹھیک ہے آپ کا سبق مکمل ہو گیا